بسم بس الرحمن الرحمہ اللہ و رحمۃ اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاک مثلاً سہین الباشہ واٹس ایپ گروپ سے اور باقی نماین الصوال البادشہ اور باقی تمام سامعین خاندان سب کچھ احباب سے سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دا صفی الحمد دعوات شریف میں سے دعوات صحیح نباد میں سے دعاؤں کی مختصر توضیع اور تشریح ہے ضمن جو ہے دعوت میں جو ضروری ضروری احکامات وضو کے ترتیب اور غسل کے ترتیب وغیرہ بیان تھے پھر پانچ خلا صاحب کو پانچ نقطہ تھا اس دعا کے اندر غسل کے دوران جو دعا پڑھی جاتی تھی اس دعا کے بارے میں آپ کو پانچ درسوں میں یہ دعا سیل ہوا اب آگے چونکہ شرعت میں سے ہر ایک کو جاننا ضروری ہے ایک حکم جو ایسی تہارت سے مربوط ہے تیمم کا مسئلہ تیمم کا اصل معنی جو ہے قص اور ارادے کے معنی میں یہاں جو ہے پانی نہ اصطلاح میں پانی نہ ملنے کی صورت میں ہاں جی مٹی کا ارادہ کرنا پاک مٹی کا پھر پاک پانے پھر پاک, پاک مٹی پر ہاتھ مار کر ہاں جی اور پھر چہرے اور ہاتھوں کو مالنے کا نام جو ہے تیمم ہے تو اس کے مختلف احکامات آپ کو آج بیان کروں گا تاکہ یہ حکم بھی ہر چند فقے میں عالم کو توجہ ہوا ہے تو چونکہ آپ دعوت پڑھیں تو اس کے آخر اس میں بھی باتیں آئی ہوئی ہیں تو تکرار سے کوئی نقصان نہیں کیونکہ جتنا جی علم تکرار ہوگا اتنا ذہن میں پکا بیٹھ جائے گا اس وجہ سے تو اجنگر ایک, ایک اہم چیز ہے کہ تیموم جو ہے انسان کو کب تیم کرنا جائز ہے ہاں جی تو تیموم کو جو ہے وہ اصل حکم اولی اور اول تعالیٰ کی طرف سے خود پانی کے ذریعے سے وضو کرنا اور پانی کے ذریعے سے غسل کرنا ہے خود کو پاک کرنے کے لیے ہاں جب آپ سے کوئی بھی حدث صادر ہو جاتی ہے جس کو جیسا سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آسانی فرمایا اس کو پتہ ہے کہ بندے کو کچھ ایسے وقت بھی پیش آ سکتی ہیں کبھی کہ وہ کبھی اس کے لیے وجوہ کرنے کے لیے پانی ہی نہ ملے اور کبھی پانی تو مل جاتا لیکن پانی اس کے لیے مشکل آفرین ہے پانی استعمال اس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی تیموم ہے تو پانی نہ ملنا تو سمجھ جاتا ہے نہ ملے جیسے ہم لوگ وہاں پہاڑوں پہ یا سفر میں جاتے ہیں تو خوش ہوں پر پانی بالکل نہیں ملتا ہے اگر ہم پانی کے انتظار میں رہیں تو نماز کا وقت چلا جاتا ہے گزر جاتا ہے اور نماز کازا ہو جاتے پانی پھر بھی نہیں ملتا تو ایسے موقعوں پر جہاں پانی نہیں ملنے کا یقین ہے وہاں پھر پانی ڈھونڈنے کا بھی حکم نہیں ہے بس تیموم کرنا ہے آپ نے نماز کے علیہ وقت میں کرو یا بیچ میں کرو آخر وقت سے نماز پلو۔ اور اگر جہاں پانی ملنے کی امید ہے ہاں جی یا ہمیں معلوم ہے پانی ہے یا نہیں ہے تو اس رب میں کچھ پتہ کرنے کے لیے تحقیقات کرنے کے لیے مسافروں سے راہگیر سے یا جو بھی بندہ اسے حدود میں ملتے ہیں ان سے پوچھ کے ہاں جی اور کسی بھی طریقے سے پانی کی بارے میں معلومات حاصل کریں اگر ملنے کی امید ہے تو پانی سے کریں تھوڑا انتظار کر کے اور اگر ملنے کی امید پھر بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے تعمیر کرنا ہے باقی رہ گیا پانی جو ہے پانی دوسری صورت پانی مشکل آفرین ہو آپ کے لیے یقین فرمایا موجب اس ہو آپ کے لیے تکلیف پیدا کرتا ہوں اس کے دو سرتیں ایک دفعہ جو آپ کے پاس پانی ہے ہاں اور وہ پانی اگر آپ تھوڑا پانی ہے وہ پانی اگر آپ وضو کے لیے استعمال کریں تو اس میں پھر آپ سفر میں ہیں آپ کو پینے کا اور پانی نہیں ہے تو یا ابھی یا بعد میں آپ کے اپنے پیاسا ہونے کا آپ کے لیے خوف ہے یا آپ کے جہاں ساتھی ہیں ہاں ان کو پیاسا ہونے کا عطافک الحمد فرمایا آپ کے ساتھ جو سواری کے جانور ہیں وہ بھی پیاسا ہونے کا امکان ہو پانی جو ہے بعد میں ملنے کا چانس کم ہو تو ایسے صورتوں میں بھی تعموم کا حکم ہے تھوڑا پانی ہے تو آپ وہ یا وضو کے لیے استعمال کریں یا جو ہے پینے کے لیے رکھ دیں تو اور پانی نہ ہو تو پھر شریعت فرماتے ہیں آپ اس کو پینے کے لیے رکھو ہاں جی اور وضو کے لیے چونکہ یہ بدل ہے پینے کے لیے تو کوئی بدل ہے نہیں دوسرا پانی نہیں ہے تو ایسے موقعوں پر آپ تیموم کرو تیسری صورت یہ ہوتی ہے پانی آپ کے لیے آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ آپ بیمار ہیں آپ کے لیے ڈاکٹر پانی منع کرتے ہیں آپ نے کوئی ٹھنڈی چیز پانی وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کر لیں یا آپ کے لیے جو زخم ہے آپ کے جسم پر آزائے وضو پر چہرے پر ہاتھوں پر تو ایسے سرج میں بھی ضم پھیلنے کا خطرہ ہے اگر پانی سے وضو کریں غسل کریں تو جگہ پر پانی لگ جائے تو ہاں ایسے صورت میں بھی آپ کو حکم یہ کریں اور زیادہ خود کو مومن بنانے کی کوشش نگاہ نہ کریں یہ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے یہ یریید اللہ بکملسرا ولا یریید بکمل عسرا اللہ نے فرمایا اللہ تمہارے حد آسانی چاہتا ہے تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہو اپنی نعمتیں تم پر تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یہ قرآن آیت کا تجمہ سنا رہو تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے بندے پر انعام ہے احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پانی مٹی پر پانی کی جگہ پر مٹی پر ہاتھ مار کے جی؟ اور چہروں اور ہاتھوں کو مال کر خود کو پاک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لئے اب آپ جو ہے اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں اللہ سے ہم کلام کیا جائے اور آپ سے وہ حدث جو ہے نا پاکی حکم نہ پاکی وہ دور ہو جاتے ہیں. لہذا مجوہات کے بنا پر آپ نے تیمون کرنے اب تیم کرنے کا طریقہ سب سے پہلے کیا ہے آپ نے جب تیموم آپ کا وضفہ ہو گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں انگلیوں کو مٹھی بنا کر لیے انگلیوں کو کھول کر بہت زیادہ کھولنے میں نہیں ہے نارمل کھول کر مارنا ہے کس پر مارنا ہے پاک مٹی پر مارنا ہے اگر ملے تو پاک مٹی جیسے ہمارے کھیتوں کی مٹی ہے یا جو ہمارے گاؤں میں جو اینٹیں وغیرہ بناتے ہیں گھر کے لیے اس کی مٹی پر یا پاک مٹی نہ ملے تو اس کے معنی چیزوں پر جیسے ریت ہے پتھر ہے چونا ہے پانچیں نمک بھی ہتا جو ہے اور خوش و جس پر پاک گرد جمی ہو ایسی چیزوں پر جو ہے آپ نے ہاتھ مارنا ہے ہاتھ مارنے کے بعد جو ہے اب تیمم کے اندر پانچ یہ ہاتھ مارنا تھا تو تیمم کا ہم مقدمہ تھا اس کے بعد تیمم کے اندر پانچ آپ کے لیے واجبات ہیں ہاں یہ ہاتھ ماریں گے اس کے اس کے بعد نے کیا کرنا سب سے پہلے ہاتھ مٹی پر مٹی پر ہاتھ مارنے کے بعد چہرے پہ اور ہاتھوں پہ آپ نے ہاتھوں کو مارنا ہے ہاتھ کو کرنا ہے تو چہرے کو مَ ہاتھ مارنے سے پہلے نے نیت کرنا ہے تو تیم کی نیت نیت کے تیموم پہلا واجب کیا ہے تیمون کے واجبات میں سے نیت ہے کی نیت کو دل میں تصور کرے بلکہ دل میں تو کے ساتھ ساتھ زبان پر بھی جاری کرے تیم کی نیت جو ہے آپ کے جو تمام یا وضو کے بدلے میں کریں گے یا غسل کے بدلے میں کریں گے پہلا واجب تو تیم کی نیت یہ ہے اگر آپ وضو کے بدلے میں تیموم کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے مٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے بھی آپ یہ تیم کر سکتے ہیں یا مٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ ماریں پھر چہرے پہ ہاتھ پھیلانے سے پھیلاتے ہوئے بھی آپ یہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر بھی چہرے پہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں آخر میں نہیں پڑھنا سے پہلے پڑھنا وضو کے بدلے میں جو ہے ہاں تیمون کرے تو نیت یوں پڑھ جائے عطیم بدل الوضوء لشتباۃ صلاط لی وجوب ہی قلب عطیم مموں یعنی میں تیموم کرتا ہوں بدل الوضوء وضو کے بدلے میں لشتباحتِ صلاحط نماز جائز بنانے کے لیے لی وجوب ہی واجب ہونے کے بنا پر قول اللہ اور اللہ کی قرب اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے میں تیم کرتا ہوں یہ جو ہے تیموم بدل الضو ہے ہم وضو کے بدلے میں کریں تو یہی نعیت کریں گے سب سے پہلے چہرے پر ہاتھ پھلانے سے پہلے مٹی پر ہاتھ مارتے ہوئے بھی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں ہاتھ مار کر اور چہرے پر ہاتھ پھیلانے سے پہلے یہ دعا تو ہر شرب میں کرنا ضروری ہے. اور اگر تیمون غسل کے بدلے میں ہو تو غسل تو جو ہے کل مردوں پر دو واجب غسل ہے اس کے بدلے میں آپ تعمیر کر سکتے ہیں عورتوں پر پانچ واجب غسل ہے اس کے بدلے میں آپ تیمون کر سکتے ہیں جب آپ کے لیے شرع ہو جو آپ کو پہلے بتایا کہ یا پانی نہ ملے یا پانی ملے اس سے مشکلات پیدا ہو رہا ہے تو شر میں تمومم جب آپ کے وجفہ ہو جائے تو نیت یوں ہے عطے ام غسل کی بدلے میں تمومم کہلات اور نیت یوں ہے عطے ممولہ غسل الجنابت ہاں جی بات صلاۃ لوجو ربۃ اللہ عطیہ ممو میں تمومم کہتا ہوں بدل غسل جنابت کے غسل کے بدلے میں کس لیے لس نماز کو جائز بنانے کے لیے کیونکہ جب تک آپ جو تمام نہیں کریں گے یا وضو نہیں کریں گے یا غسل نہیں کریں گے تو آپ آپ نماز سے نہیں پڑھ سکتے نماز میں داخل ہونا حرام ہے گنا اِلت فرمائے لس بات صلاحت نماز پڑھنے جائز ہونے کے لیے لی بھی ہی واجف ہونے بنا پر قور بطن اللہ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو یہ تیموم کے نیت ہے تو یہی نیت جو ہے اس میں ایک لفہ جب آپ غسل جنابت کے بدلے میں ہو تو یہی نیت کریں گے اگر کسی مردے کو آپ نے حال لگایا ہے ہاں اس کے غسل دینے سے پہلے اس کے جسم پہ حال لگا ہو کپڑے پر نہیں کپڑے پہ تو غسل واضح نہیں ہوتی تو یوں نیت کراتی ہے مومو بدلا غسل الجنابت کی جگہ پر بدلا غسل مس سلم تھی آگے لچ باتِ سلات نجیوۃ اللہ اس طرح خواتین بھی اپنے غسل کی نیت جو ہے یہاں پر بدل غسل جنابت کی جگہ پر آپ غسل لہجے غسل نفاذ غسل استحاظت لشتواۃ صلاح اللہ جب بس ایک لفظ چینج ہوگا باقی سب کا نیت یہی ہے تو اس نیت کو کرنے کے بعد پھر آپ نے دوسرا واجب عمل آپ نے کہا کہ آپ نے جو ہاتھ جو مٹی پر مارا تھا نیت کریں گے ہاں جی مٹی پر مارتے ہوئے یا مٹی پر مار کر چہرے پہ ہاتھ پھیلانے سے پہلے اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھلائیں گے چہرے کا مزہ کرنا ہاتھوں کو چہرے بھی مالیں گے پہلا واجب ہم چہرے کو جس طرح دوہتا ہے اس طرح مالنا ضروری نہیں ہے بس ایک دفعہ پیشانی سے لے کر نیچے دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے کو ایک دفعہ مالو تیسرا واجب ہے ہاتھوں کا مسا کرنا ہاتھوں کو ہم اب ہاتھوں مزہ کرنے میں پہلے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے، آپ کی مرضی ہے کلائیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ہاتھ ہھرائیں یا کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سروں تک ہاتھ پھرائیں پہلے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کو مسا کریں گے پھر دائیں ہاتھ کے لئے سے بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح یا کلائیوں سے انگلیوں تک یا کوہنیوں سے انگلیوں تک ایک دفعہ ہاتھ پھیلائیں گے تو یہ تین واجب ہے آپ کا پہلے نیت مٹی پر ہاتھ مارنے کو مارتے وقت پڑیں یا نیت مارنے کے بعد پڑیں بارہ چہرے پر اور ہاتھوں پر مساج پہلے یہ نیت پڑی اس کے بعد چہرے کے مسا کرنے دوسرا واجب اور پھر ہاتھوں کا مسا کرنے تیسرا واجب چوتھا واجب ترتیب ہے اسی ترتیب سے پہلے ہاتھ ماریں گے پھر نیت کریں گے پھر جو ہے اس چہرے پہ مسا کریں گے پھر ہاتھوں پہ مسا کریں گے پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ یہ ہے ترتیب موالات کے مطلب کیا ہے ان کاموں میں کوئی بیچ میں کوئی فاصلو کام نہ کرے اب آپ نے ہاتھ مٹی پر مارا ہے اور نیت کر کے مارا اس کے بعد اب آپ نے شہرے کو ہاتھ مارنا شہرے کو ہاتھ پھیلانے کے بعد مسق کرنے کے بعد بیچ میں کوئی فاصلو کام نہیں کرنا جو ہے ہاتھوں کا مسق کرنا ہے موالات کا مطلب ہے بیچ میں کوئی آج نے کام تیمون چھانٹ کر نہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو تیمون کی جو سنت ہیں وہ دو ہیں ایک جو ہے بسم اللہ کا پڑھنا ہے جی نیت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر نیت پڑھیں اور اگر پیر لینے پڑے تو نیت کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھیں باہر تیمون کرنے کے دوران جو ہے اس کے شروع میں یا شروع میں بول گیا تو آخر بیچ میں آپ نے بسم اللہ ہر شراب نے پڑھنا یہ سنت ہے اور دوسرا سنت تیم میں دو سنت ہے ہاتھوں میں لگی ہوئی مٹی کو جاڑنا ہلکا کرنا ہاتھ پہ جیسے ہمارے گاؤں میں ہاں جی مٹی زیادہ ہوتے کھیتوں میں اگر آپ مسا کریں تو ہاتھوں کو مٹی زیادہ لگتی ہے ہاں جی جیسا پھر اس طرح میں جو تھوڑا سا جاڑنا ہے دونوں ہاتھوں کو ایک دفعہ ٹکرانا ہے تو تھوڑا مٹی ہٹ جائے گا ہاں جی پھر آپ نے چہروں کو ہاتھوں کو مسا کرنا لیکن مٹی ہلکا کرنے کے لیے آپ نے لباس پہ ہاتھ نہیں مارنا ہے وہ تم ختم ہو جائے گا لباس سے دونوں ہاتھوں کو ٹکرا کر تھوڑا مٹی نہیں چکر جائے گا تو اسی پہ آپ کا تیمون جو سنت عمل ہے اگر مٹی زیادہ لگائے اگر زیادہ نہیں لگائے جیسے اینٹوں پر مسا کرتے ہیں تو نہیں لگے گا تو اس میں پھر جو ہے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے نہیں <coughs> باقی آپ جو ہے تیمون میں آپ نے ماتم حقیقت بھی ہم میں وضو کے بدلے میں تیموم ہو تو مٹی پر ایک دفعہ ہاتھ ماریں گے دونوں ہاتھوں کو پھر چہرے کو ہاتھ مزہ کریں گے دونوں ہاتھوں کو مسا کریں گے اسی ایک دفعہ سے ہاں جی اور یہ اصل ترقہ ہے ایک دفعہ مارنا ہے لیکن اگر دو دفعہ ماریں تو بھی جائز ہے لیکن دو دفعہ مارنے کی صورت میں آپ پہلے ایک دفعہ مار کے چہرے کو مسا کریں گے پھر دوسری دفعہ مار کے ہاتھوں کو مسا کریں گے یہ ترقہ ہے اور غسل میں سنواتا ہے ادھر دعوت میں بھی آیا ہے کہ دو دفعہ مارنا بہتر ہے وہ آج اپنی دفعہ مارنا بہتر ہے کہ آپ دو دفعہ ہاتھوں کو مٹی پر ماریں یعنی ایک دفعہ مار کر چہرے کو مسا کریں دوسری دفعہ پھر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں کا مسا کریں پہلے دائیں پھر بائیں کا یہ بہتر صورت ہے غسل میں لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ مار کر وضو کی طرح ہاں چہرے اور ہاتھوں کا ہاتھ چھلیں تو بھی آپ کا تیموم صحیح ہے غسل کے بدلے میں مطلب کہ غو میں ایک دفعہ مارنا بہتر ہے دو دفعہ بھی مار سکتے ہیں جائز غسل میں دو دفعہ مارنا بہتر ہے ایک دفعہ مارنا بھی جائز تو یہ مجموعی طور پر آپ کے تیموم کے احکامات ہوا ہے زنگرہ اور تیموم کے احکامات اتنی نکات کے کہ پانچ واجبات دو سنت تیمون کے اندر ہے باقی پاک مٹی پر یا شکای مقام چیزوں پر ہاتھ مارنا اور تیمون کب کرنا ہے جب پانی بالکل نہ ملے ہاں جی اور نماز کے وقت ختم ہو رہا تو ایسے موقعوں پر اور یا جو ہے پانی کا آپ کے لیے مشکل آفرین ہے پانی کے استعمال آپ کے لیے تکلیف پیدا کر لیں جیسے پیاس لگانے کے خوف ہے تھوڑا پانی ہے یا زخم کو نقصان ہو رہا ہے بیماریوں میں اور اضافہ ہوگا ہاں جی تو ایسی صرفوں میں آپ کو خوکم کرنے کا کرنے کے نہیں ہے ایسے موقعوں پر انسان زیادہ ممن نہ بن جائے تیمون کر کے نماز پڑھیں دوسری عام بات یہ ہے وہ کہ تیموم ایک ہی سے آپ ہزار جو ہے جتنی نماز پڑھنی چاہیے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس زور کی نماز پہ تیم کیا اور پھر جو اگر آپ جیسے بیمار ہیں آپ کو نقصان دہ تو اس سے آپ کے تیموم باقی رہا وضو کی طرح وضو ٹوٹنے والی کوئی چیز حاضر نہیں ہوا تو چونکہ تیمون بھی انہیں جاتے ہیں. تو اور ظہر بھی آصف بھی مغرب بھی عشیہ بھی سب پڑھ سکتے ہیں اور جتنے سنت نوافل وہ سب بھی پڑھ سکتے ہیں سر سے نرما ہے تیمم کے جواب کا فریضہ ہوا تیمم جو ہے وضو کی طرح ہے اس سے آپ جتنے نوافل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں اور جتنی سنتیں اور قرآن پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور جو کچھ جو ہے ارزو شرط والے عملات میں سے کچھ بھی فرائض بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے جو ہے اور کوئی قید کو نہیں ہے کہ صرف فرض پڑھ سکتا سنتیں نہ پڑھ سکتا نہیں جب آپ کو وجفہ ہی تیموم ہوگا تمومم جو پانی سے تہرت کی طرح ہے تو اس سے آپ باقی تمام جو ہے حضو کی حالت میں جو تمام کام جائز ہے تیم گرد میں بھی وہ تمام کام جائز ہے انہیں کلمات کے ساتھ آج کے درد کمپلیٹ ہوتا ہے اللہ سب کو جزا جزاکر